السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے بہادر ضرورت مند ہوشیار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں تاریخ سے ایک ایسی کہانی جس سے ایکڑوں خیالی کہانیوں نے جنم لیا عنوان ہے ڈریکولا اور اسے آپ کے لئے لکھا ہے عثمان خان نے آپ نے یقیناً ڈریکولا کا نام ضرور سنا ہوگا سبھی نے اپنے بچپن میں سنا پڑھا ہوتا ہے کہ ڈریکولا وہ شیطانی کردار ہے جو انسانوں کا خون پی کر زندہ رہتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈریکولا تاریخ کا ایک حقیقی کردار رہا ہے جی ہاں ڈریکولا یورپ کی ایک چھوٹی سی سلطنت ولاچیا کا ایک انتہائی ظالم اور شفاق حکمران گزرا ہے اس کے ظلم کی تفصیل اتنی ہولناک ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے آج تک انسانیت حیران ہے کہ کوئی انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے ڈریکولا کون تھا ولاچی کا یہ شہزادہ ولاد سوم ڈریکولا کہلاتا تھا ڈریکولا کا مطلب ہے ڈریکول کا بیٹا اس شہزادے کی تاریخ میں شہرت کی وجہ ہزاروں کی تعداد میں اپنوں اور غیروں کے جسم میں میخیں یعنی کے لمبی لمبی کیلیں گاڑ کر مرنے والے حکمران کی ہے اسی وجہ سے ولاد سوم ڈریکولا کو انگریزی زبان میں ولاد ویلیٹ دی امپیلر یعنی کے میخیں ٹھوکنے والا بھی کہا جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بچپن میں سلطان محمد فاتح اور ڈریکولا کا کچھ وقت اکٹھے بھی گزرا اور اس وقت دونوں کے استاد بھی ایک ہی تھے سلطان محمد فاتح یاد ہے نا جنہوں نے قستنطنیہ فتح کیا تھا اور آج وہ استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے ایک طرف مختلف بر پر پھیلی مسلمان سلطنت کا شہزادہ اور ولی عہد اور دوسری طرف یورپ نے اس سلطنت کی کئی تاب ریاستوں میں ایک مسیحی ریاست کے حکمران کا بیٹا ولاد سوم ڈریکولا کی پیدائش سن 1431 اور موت سن 1472 میں ہوئی وہ ٹرانسلوینیا میں پیدا ہوا اس کے والد ولاد دوم ڈریکول تھے انہیں ڈریکول کا خطاب اس زمانے میں رومی سلطنت کے بادشاہ ہولی رومن امپیرر کی طرف سے ترکوں کی یورپ میں یلغار روکنے کے لیے بنائے جانے والے آرڈر آف ڈریگن میں شمولیت کی وجہ سے دیا گیا ترکی اس کوشش میں ہوتے تھے کہ یورپ پر حملہ کر کے وہ اسے اپنے قبضے میں کر لیں مگر ڈریکولا کے والد صاحب نے انہیں روک دیا تھا ولاد دوم ڈریکول آڈر آف ڈریگن کے رکن تو بن گئے لیکن وہ ایک نہایت تیز سیاستدان تھے اور جیسے ہی ولاچیا کے ریاست پر ان کی گرفت مضبوط ہوئی انہیں احساس ہوا کہ اس جگہ پر طاقت کا توازن عثمانیوں کے حق میں ہے اس لیے انہوں نے اپنے سرپرست رومی سلطنت کے سلطان کے انتقال کے بعد فوراً ترکوں سے معاہدہ کر لیا ڈریکولا اور اس کے تین سو ساتھی بورسا میں سلطان مراد کے سامنے پیش ہوئے اور ایک شاندار تقریب میں ولاچیہ کے شہزادے نے باقاعدہ طور پر اپنی اطاعت کا اعلان کیا ڈریکولا کی سلطان محمد ثانی سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب ڈریکولا کے والد اسے اور اس کے چھوٹے بھائی رادھو دی ہینڈسم کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کے ثبوت کے طور پر سلطان مراد دوم کے پاس چھوڑ گئے تھے ڈریکولا کے اگلے چھ سال اپنے والدین سے دور سلطنت عثمانیہ میں ہی گزرے ولاچی کا شمار ان یورپی علاقوں میں ہوتا تھا جہاں باقی یورپ کے برعکس تخت کا وارث صرف بڑا بیٹا نہیں ہوتا تھا بلکہ سب بیٹے اقتدار حاصل کرنے کا حق رکھتے تھے اسی لیے اگر ایک بیٹے کو مغرب کی بڑی طاقت رومی سلطنت یا ہنگری کے بادشاہوں کی حمایت مل جاتی تو دوسرا عثمانیوں کا سہارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا یہی وجہ ہوئی کہ سن 1447 میں ولاڈ ڈریکولا کے والد اور بھائی یورپ کے ان علاقوں کی سیاست کا شکار ہو کر قتل ہو گئے یوں ولاڈ ڈریکولا آٹھ سال کی طویل جد و جہت کے بعد پچیس سال کی عمر میں تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہوا اور تب اس کی ہولناک فطرت دنیا کے سامنے آئی کہا جاتا ہے کہ تقریباً دو سو بویار خاندان اور کچھ اہم عہدے دار اس کے محل میں جمع تھے انہیں پکڑ لیا گیا ڈریکولا نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان میں سے بڑی عمر کے لوگوں کو قتل کر کے شہر کی دیوار کے باہر ڈنڈوں پر لٹکا دیا جائے ان خاندانوں کے صحت مند اور جوان افراد کو ان کے بزرگوں کے زمانے کے ایک پرانے قلعے کے کھنڈرات کی مرمت کے لیے دور ایک پہاڑی پر لے جا کر جبری مشقت پر لگا دیا گیا اس قلعے کو قلعہ ڈریکولہ کہا جاتا ہے ڈریکولا نے آرمازی کے نام سے ایک فوج بنائی تھی یہ آرماز صرف ڈریکولا کا حکم مانتے تھے ان میں رومانیائی افراد کے علاوہ ہنگری ترک سرب، تاتار اور کچھ جپسی بھی شامل تھے ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور یہ کسی بھی اصول کے تابع نہیں تھے یہ ڈریکولا کی کلہاڑیاں تھیں اور انسانوں کو قتل کرنے میں ماہر ایک بار ڈریکولا نے بھکاریوں کے ایک گروہ کی اچھی طرح توازو کرنے کے بعد ان سب کو اسی کمرے میں زندہ جلا دیا تھا یہ کہہ کر کہ یہ لوگ دوسروں کی محنت پر جینا چاہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ڈریکولا صرف غیروں پر ہی نہیں بلکہ اپنے لوگوں پر بھی ایسے مظالم ڈھاتا تھا کہ آج بھی ان کی تفصیل سے دل ہل جاتا ہے سب سے پہلے ولاچیا کے مظلوموں کی دردناک چیخیں قطنطینیہ پہنچیں یہ عثمانی خلیفہ سلطان محمد فاتح کا دور تھا اور صورتحال یہ تھی کہ جنگ کوسوبوں کے بعد ولاچیا نے دولت عثمان کی سیادت قبول کر لی تھی تاریخ میں لکھا ہے کہ ریاست ولاچیہ کی طرف سے سالانہ نذرانہ نہ آنے اور پھر ولاد ڈریکولا کی طرف سے دی جانے والی ظلم کی داستان کی وجہ سے سلطان محمد ثانی ایک زبردست فوج لے کر اس کی خبر لینے کے لیے دریائے ڈینیوب کے پار روانہ ہوئے لیکن قبل اس کے کہ وہ حملہ آور ہوں ولاد نے ان کی خدمت میں ایک وفد بھیجا اور ان کے حکم قبول کر کے دس ہزار دوکعت سالانہ خراج ادا کرنے کا عہد کیا اور یہ کہا کہ سلطان کی جانب سے اس معاہدے کی دوبارہ تصدیق کی جائے جو باعضی یلدرم اور امیر ولاچیہ کے درمیان ہوا تھا سلطان محبت نے اسے منظور کیا اور واپس چلے آئے لیکن یہ معاہدہ ولاد کا محض ایک وقتی وار تھا وہ اس بہانے سے سلطان کو ٹال کر ہنگری کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا سلطان محمد کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے نمائندے ولاچیا میں بھیجے ولاد نے ان نمائندوں کو بھی حد ظالمانہ انداز میں قتل کرا دیا اس کے بعد اس نے بلغاریہ کے علاقوں میں جو سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے لوٹ مار شروع کر دی اور بلغاریہ کے پچیس ہزار باشندوں کو پکڑ لایا سلطان محمد فاتح تک کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی حدود سے آگے نہ بڑھے اور ان قیدیوں کو رہا کر دے اس کے جواب میں ولاد نے سلطانی سفیروں کے سروں میں میگھیں ٹھکوا کر قتل کرا دیا اب سلطان محمد کے لیے حملے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا وہ ڈیڑھ لاکھ فوج کے ساتھ اس ظالم کی خبر لینے کے لیے روانہ ہوئے ولاچیہ کے شہر یہ کے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے یہاں تک کہ پائے تخت بخارسٹ پر بھی عثمانی فوجوں کا قبضہ ہو گیا لیکن ولاد ہاتھ نہ آیا اس نے اپنے قلعے کے خفیہ راستے سے بھاگ کر ہنگری کے بادشاہ کے ہاں پناہ لی سلطان محمد جب بخارسٹ پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک انتہائی ہولناک منظر دیکھا یہ منظر تھا ایک میدان کا جہاں ایک میل کے علاقے میں ہر طرف نیم دائرے کی شکل میں تقریباً بیس ہزار نیزے زمین میں گڑے تھے اور ہر ایک پر ایک بلغاری قیدی کی کٹی پھٹی لاش تھی اس وقت سلطان محمد کو ولاڈ ڈریکولا کی سخت دل اور ظلم کا ٹھیک سے اندازہ ہوا انہوں نے فورن ولاد کو معزول کر کے اس کے بھائی رادول کو جس کی تربیت بھی سلطان کے ساتھ ہی ہوئی تھی ولاچیا کا امیر مقرر کیا اور اسے کچھ ترک فوج کے ساتھ وہیں چھوڑائے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کی جگہ تخت پر بیٹھ جائیں اس کے بدلے میں ترکوں نے ریاست کی روایتی خود مختار حیثیت کی ضمانت دی ولاچیا کی مقامی آبادی نے ڈریکولا کے ظالمانہ نظام پر رادو کو ترجیح دی اور ڈریکولا کو فرار ہونا پڑا ڈریکولا نے فرار ہو کر ہنگری کے بادشاہ سے حمایت طلب کی لیکن اس نے اس کے بھائی رادو کی حمایت کا اعلان کر دیا اور سلطان محمد فاتح سے پانچ سال کا معاہدہ کر لیا کچھ عرصے کے بعد ڈریکولا کے بھائی رادھو کے ہاتھ سے بھی ولاچے کے ریاست نکل گئی اور اس کا سن چودہ سو پچہتر میں انتقال ہو گیا بھائی کی موت کے بعد ڈریکولا نومبر چودہ سو میں آخری بار تخنشین ہوا مگر اگلے ہی مہینے دسمبر میں لڑائی میں ترکوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم جو کوئی ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کا بدلہ دینے کے لیے کسی نہ کسی طاقتور کو بھیج دیتے ہیں کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر مت بھولا کیجئے اللہ حافظ